تو یہاں یہ پانچ سو بن جائے گا ہاں جی وہ سمن ہاں جی سمن جو ہے آٹھواں حصہ آٹھواں ایک بٹا آٹھ یعنی اس کے مال کو جو ہے جو بھی ورثت میں چھوڑ اس کو آٹھ حصہ کریں اس میں سے ایک حصے کو آٹھواں حصہ بندے نے آٹھ ہزار روپے ورثت میں چھوڑا تو اس کو جو ہے اس میں سے ایک ہزار ہو جائے گا آٹھواں حصہ اس کو ایک بٹا آٹھ کہیں گے آٹھواں حصہ بولیں گے اس طرح سلوس جو ہے ایک بٹر کو بولتے ہیں تیسرا حصہ یعنی جی تین حصہ کر کے اس میں سے دو حصہ مثلاً تین سو میں سے 200 کو سلو شان بولیں گے میں نے ایک روٹی کو آپ نے تین حصہ کر میں سے تین ٹکڑے کر لیا دو ٹکڑوں کو سلو ریاضی میں دو بٹر کریں گے اوپر دو لکھیں گے نیچے تین یعنی ایک چیز کو تین حصہ کر اس میں سے دو حصہ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 اس بیوی کا اس کی کا وہی نظر آ گیا کہ وہ اولاد جتنا نیچے کو چلے جائیں یعنی یہ ضروری ہے اس کی اپنی جو ہے اس بیٹی کی اپنی سگی بیٹی یا سگی جو ہے بیٹا ہو نہیں اس کی جو ہے پوتا ہو یا اس جو پر پوتا ہو ہاں اس کی با بتیجہ ہاں اس کے جو بیٹے کے اولاد ہیں وہ وہ ان میں سے پھیلے ہوئے نیچے کو جتنے بھی پھیلے ہوئے نیچے کو چلے جائیں ان میں سے کوئی بھی ہوگا اسی خاتون سے پھیلی ہوئی اولادوں میں سے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 چوتھا حصہ ایک بڑا چار ہاں جی چوتھا حصہ چوتھائی حصہ کس کا ہے اماں رب اماں چوتھائی حصہ ایک بڑا چار خواہ فرض زوج جہ یہ شوہر کا حصہ ہے مل ولد جب بیوی بی کی اولاد ہو ہم ہاں بیوی بی کی اولاد ہو اور یہ اولاد جو ہیں جتنا نیچے کو چلا جائیں کوئی بھی اولاد ہو اس سے پھیلے ہوئے ہاں جی تو پھر شوہر کو ایک بڑا چار ہے اول ہاں اندازہ لینا اگرچہ وہ اولاد نیچے کو چلے جائیں